اور اللہ تعالی نے اب انتظامی امور میں سے ایک بات چھیڑی اور ارشاد فرمایا کہ ولا جہل اللہ اور اللہ تعالی کو نہ بناؤ تم ارزن آڑ آر ارزا کہتے ہیں کسی چیز کا سامنے رکھ لینا یہ ارزا ہو گیا یہ یہ آڑ بنا دی تو یہ ارزا ہے ولا جہل اللہ ارزن اور اللہ تعالی کے اس میں گرامی کو اللہ کے نام کو آڑ نہ بنانا لے اپنی قسموں کے لیے انتبررو کہ تم کہیں نیکی کرنے سے رک جاؤ ایک آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں اس کے ساتھ یہ نیکی نہیں کروں گا ایک قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں تمہیں خیرات نہیں دوں گا اللہ نے فرمایا ولا تجرت اللہ ایمان کم اللہ کے نام کو قسمیں کھانے میں اپنی آڑ نہ بنا لینا دوسرا کہتا ہے کہ جناب مجھے وہ پیسے دے دیں یہ کہ کہتا ہے اب کیا کروں اللہ کی قسم کھا چکا ہوں میں نے تو قسم اٹھا لی آپ کے ساتھ نیکی کرنی ہی نہیں ہے اللہ نے فرمایا یہ نہ کرو نیکی کرو قسم توڑ دو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی قسم کھا لے اور قسم کے بعد اسے یاد آئے کہ اگر وہ قسم نہ کھاتا تو اچھا تھا تو اسے چاہیے اپنی قسم توڑ کے اس کا کفارہ ادا کر دے اور وہ کام کرے جو اس کے لیے زیادہ نیکی کی چیز آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی ایک بار اور اللہ نے وہی نازل کر دی اللہ نے فرمایا اپنی قسم کو توڑیے اور کفارہ ادا کیجیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کفارے میں ادا کیا اسے اسے اسے اسے آزاد کیا اور اللہ کی قسم تین طرح کی ہے ایک قسم تو وہ ہے جو ایسے ہی کوئی آدمی کھالے کوئی دل میں ارادہ نہیں نیت نہیں اور باتوں باتوں میں کہا اللہ کی قسم ایسے ہو گیا خدا قسم ایسے ہو گیا یا ارب جیسے کہتے پیتے ولہ ول یہ ایسی قسم ہے جو لغ ہے شریعت کی اصطلاح میں بے ہے اس پہ کوئی ثواب نہیں عذاب نہیں لیکن کوئی سے ہی بنا لے گا تو بری بات شریت نے کہا مکرو ہے اللہ کے نام کو اس طرح استعمال کرنا اور اللہ کے نام کی عظمت میں فرق ہے انسان کے دل سے خدا کے نام کی عظمت نکل جاتی اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ قسم کھا لی تھی اوور اس قسم میں مسئلہ بن گیا پورے شہر کے لیے اور وہ یہ کہ حسط عائشہ رضی اللہ کے بھانجے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ ہست معاویہ رضی اللہ انہوں نے دیگیں بھیجوائیں اور ان سب میں درہم اور دینار اور رقم تھی اور کام المومنین کی خدمت میں میری طرف سے یہ تحفہ دے تو ہست عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ دیگیں آئیں رات کو تو انہوں نے کہا لوگوں کو بلاؤ میں تقسیم کرنا چاہتی ہوں تو انہوں نے کہا خالہ آپ سو جائیں صبح دیکھیں گے اور فجر پڑھ کے وہ بیٹھی اور نے تھال منگوا لیا تھال سمجھتے سینی اور اس سے بھر بھر کے جو بھی مسجد نبی میں آیا اسے دیتی تھی کہتی تھی لے جاؤ یہ لو پیسے تم بھی لے جاؤ تم بھی لے جاؤ تک وہ تقسیم کرتی رہی جب زہر کی نماز کے بعد ان کی باندھی نے کہا کہ وہ آپ کا روزہ ہے اور آج جی چاہتا ہے گوشت پکا لیں تو اس سے کہنے لگیں کہ تم نے پہلے مجھے یاد دلایا ہوتا تو میں ایک درم رکھ لیتی اب تو کچھ بھی نہیں رہا وہ دے گئے بھی دے دی یاد ہی نہیں رہا کہ گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ ہے ایسے لوگ تھے حال بن گیا تھا اس کا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اللہ کے لیے کھلائیں لوگوں کو تو عبداللہ بن نے زبیر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی انہوں نے کہا اللہ کی قسم کھالا میں آپ کو اتنا خرچ آئندہ نہیں کرنے دوں گا بس یہ بات تھی جب انہوں نے قسم کھائی تو اسے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم عبداللہ میں بھی تم سے بات نہیں کروں گی تم میرا ہاتھ روکتے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کروں اور انہیں گھر سے نکال دی وہ بیٹے تو تھے ہستے رضی اللہ عنہ کے چلے گئے اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح خالہ راضی ہو جائیں وہ نہیں اور پھر انہوں نے مدینہ منورہ میں بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ کو کہا اس پر عائشہ رضی اللہ ع نے کہا میں قسم کھا چکی ہوں اور میں اپنی قسم نہیں توڑوں گی ایک دن آخر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ نے بہت سے بڑے لوگوں کو ساتھ لیا اور کہا دروازہ کھٹکھٹائیں آپ لوگ اور مجھے تو اندر جانے تک کی اجازت نہیں دیتی خالہ اور رو رو کے ان کا برا حال ہوگی تو انہوں نے جب دستک دی تو انہوں نے کہا کہ ملمومن ہم فلاں ہیں اور اندر آ جائیں عبد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا آپ کو کا نہیں لیا انہیں کہا آ جاؤ تو ان کا سب آ جائیں فرمایا سب آ جاؤ تو جب کا سب آ جاؤ تو عبد اللہ زبیر بھی داخل ہو گئے اور لپٹ گئے خالہ اور کا اپنی قسم توڑ دیں تو اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہ رونے لگی اور انہیں کہا عبداللہ تمہیں پتا ہے اللہ کا نام بڑی عصمت ہے اس میں اور میں قسم کھاتی نہیں مگر ایک بار ہو گئی قسم میں اسے نہیں توڑ سکتی سب لوگوں میں منتیں کی تب جا کے اس عائشہ رضی اللہ عنہ نے قسم کو توڑا اور عبداللہ سے باتیں کرنی شروع کی اور پھر اس کا کفارہ دیا تو ایک قسم کی قسم تو وہ ہے جو لغو اور بیکار قسم کی دوسری قسم یہ ہے اسے کہتے ہیں زمین لغو اور قسم کی دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی آدمی ماضی کے متعلق قسم کھائے کہ اللہ کے قسم فلاں آدمی چلا گیا اللہ کے قسم فلاں نے یہ کہا تھا اس کی دو صورتیں اگر تو یہ ماضی کے متعلق قسم کھا رہا ہے اور اس کو کوئی پتا نہیں ہے کہ جھوٹ بول رہا ہوں اس کے علم میں سچ ہی ہے جس کسی نے خبر دے دی مثلا کیا بھائی آپ کے بھائی چلے گئے یہ سمجھتا ہے اس دوست نے سچ ہی بولا ہے اور تیسرے آدمی کو اس نے جا کے کہا کہ میرا بھائی چلا گیا اللہ کی قسم تو اس نے اپنے دوست کی زبان پہ اعتبار کیا نا یہ بھی قسم گناہ نہیں کیونکہ اس نے واقعی سکا لوگوں پر اعتبار کیا ہے اور اس قسم کی دوسری قسم یہ ہے کہ ماضی کے متعلق جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے یہ ہے قسم جو ڈبو دیتی اسے پتا ہے ماضی میں کیا ہوا ہے اس کے باوجود جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھا رہا ہے یہ قسم اسے ڈبو دے گی اسی لیے اسے کہتے ہیں یمین گموس ڈبو دینے والی قسم جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ, کہ آپ آج رات کو کل ارونگ گئے تھے مسجد میں اور وہ آدمی یہاں آیا ہے اور وہ قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں نہیں گیا تھا تو یہ جو قسم ہے ماضی کے متعلق دبو دیگی سے برباد ہو جائے گا کیونکہ اللہ کا نام اس نے غلط استعمال کیا جھوٹ پہ اللہ کو گواہ بنایا ہے نا تو گواہ کسی کا بننا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں اللہ کو گواہ بنا رہا ہے اور چوتھی قسم وہ ہے جو مستقبل کے متعلق کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا اب وہ جو مستقبل کے متعلق کہہ رہا ہے نا یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے اگر کرے گا تو ٹھیک ہے قسم توڑتا ہے تو کفارہ ادا کر دے یہ دو آیات میں ذکر کیا اللہ نے ایک تو یہ فرمایا کہ میرے نام کو تم نشانہ نہ بنا لینا کہ اس کو اللہ میرا نام دے کے تم نیکی کرنے سے اور تکوا سے بتس لو بین اناس اور لوگوں کے درمیان سدا کرانے سے رک جاؤ یہ ہوتا ہے کہ آدمی قسم کھا تو کہتا ہے اللہ کی کسم تمہارے جھگڑوں میں ہم نہیں پڑیں گے تو اب کوئی کہتا ہے کہ صاحب آپ کے دو بھائی لڑ رہے ہیں آپ کیوں چکیں چاہیں سرا کہتا ہے کہ میں تو قسم کھا چکا ہوں بھائی یہ پیش آتا ہے نا معاشرے میں اللہ نے کہا میرے نام کو اس کی استعمال نہ کرنا لوگوں میں سلح کراؤ میرے نام کی جو قسم کھائی ہے اسے توڑ کے کفارہ ادا کر لو تصل بھی ہو بین اناس لوگوں کے درمیان سلاح کرایا کرو واللہ سمع اور اللہ سننے والا ہے تمہاری بات کو کیوں زبان کو بے احتیاطی سے استعمال کرتے ہو علیم اور اللہ علم والا ہے جب قسم توڑو گے تو اللہ کو علم ہے کہ تم اب مزید نیکی کے لیے قسم توڑ رہے ہو یہ نہیں ہے کہ میری میرے نام کی کوئی بے حکمتی